حضرت سیدنا سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان شخص کو دیکھا کہ وہ حرم کعبہ میں ہے مگر دوران طواف درود پاک کا ورد کیے جا رہا ہے طواف کے دوران بھی درود پاک پڑھ رہا ہے صفا مروہ جب کیا تب بھی درود کی کثرت کیے جا رہا ہے ہر مقام پر گویا درود پاک ہی پڑھے جا رہا ہے میں نے اس نوجوان سے سوال کیا اے نوجوان تجھے دوسرا کوئی ذکر و اذکار نہیں آتا کہ تو مسلسل درود پاک کی ہی قصد کیے جاتا ہے تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں آپ نے فرمایا کہ میں سفیان سوری سفیان سوری ہوں تو فرمایا کہ اب وہی سفیان سوری جو عراق میں ہوتے ہیں آپ نے فرمایا جی ہاں میں وہی سفیان سوری ہوں تو اس نے عرض کی کہ علی جا اگر کوئی اور ہوتا تو میں یہ واقعہ نہ بتا رہا مگر آپ چونکہ ایک عالم دین ہیں عالہذا میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ دراصل میرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں جب سفر حج کے لیے چلا تھا تو میں اکیلا نہیں تھا بلکہ میں اپنے والد کے ہمراہ کچھ سفر طے کرنے کے بعد میرے والد کی طبیعت ناساز ہو گئی اور ہم نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا والد کی طبیعت زیادہ بگڑتی گئی قافلے والے وہ انہوں نے بہت زیادہ انتظار نہ کیا اور وہ آگے کوچ کر گئے ہم نے اسی مقام پر پڑاؤ کیا میرے والد کی طبیعت بتدریج بگڑتی گئی اور اسی دوران اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو میں نے ان کے چہرے پر ایک کپڑا ڈال دیا اور ان کے تجہید و تسفین کے لیے انتظامات کرنے لگا اسی دوران جب میں اپنے والد کے پاس دوبارہ لوٹا اور ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا چہرہ بگڑ چکا ہے اور سیاہ یعنی کالا ہو چکا ہے اور ان کا پیٹ پھول چکا ہے مجھے بڑا بڑا افسوس ہوا ہوا اور میں میں پریشان ہوا کہ اب میں کس طریقے سے لوگوں کے سامنے اس کی یہ حالت بتاؤں گا اپنے والد کی یہ حالت کا اظہار کروں گا اور کس طریقے سے ان کی تجہیز و تسرین کا عمل مکمل کروں گا گویا میں اسی پریشانی کے عالم میں غمگین ہو کر بیٹھا تھا کہ بیٹھے بیٹھے مجھے ایک اونگ آ گئی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی لباس والے نورانی چہرے والی شخصیت میرے والد کے قریب آتی ہے اور میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ان کے چہرے پر اپنا دست ہے اور ان کے پیٹ پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرتی ہے ان کا ہاتھ پھیرنا تھا کہ میرے والد کا چہرہ چودوی کے چاند کی طرح پر نور ہو گیا اور ان کا پیٹ بھی برابر ہو گیا جب وہ بزرک ہستی واپس لوٹنے لگی تو میں نے بڑھ کر ان کا دعون تھام لیا اور عرض کی کہ اے علی جا آپ کون ہے جس نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ اس غریبی کے عالم میں میری مدد فرمائی آپ کون ہیں تو اس نورانی شخصیت نے کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں تو میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے شفقت فرمائی دراصل یہ ماجرہ کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا والد ایک گناہ کبیرہ میں مبتلا تھا جس کی نحوست کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا کر دیا گیا اور اس کا پیٹ تھون گیا مگر تیرے والد کا ایک عمل ایسا تھا کہ وہ مجھ پر روزانہ رات کو سو مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا تھا جب تیرے والد پر یہ مصیبت آئی تو جو فرشتہ مجھ پر امتی کے پیغام لے کر آتا ہے وہ فریاد لے کر میرے پاس آیا اور اس نے سارا ماجرہ بیان کیا میں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں فریاد کی میری فریاد قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے تیرے والد پر کرم فرمایا اور ان کا چہرہ یہ فر نور ہو گیا میرے مچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اس نوجوان نے کہا یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے والی پر اس کرم کی وجہ سے یہ نیت کر لی کہ اب انشاءاللہ میں درود پاک کی کثرت کیا کروں گا امام عشق و محبت سیدی آلہ حضرت کہتے ہیں نا قسمت میں لاکھ پیج ہو سو بل ہزار کج یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ہم بھی درود پاک کی کثرت کریں آئے محبت کے ساتھ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ علم کی کہکشا میں ہم ایک پرٹیکولرلی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے دنیا بھر کے مسلمان اس کی زیارت کی حسرت اپنے سینوں میں بسائے رکھتے ہیں اس کی آرزو اپنے دلوں میں لیے پھرتے ہیں اور اس کے لیے خوب خوب دعائیں کرتے ہیں میری مراد کعبۂ معزمہ ہے اور اس کی حسرت کی تمنا کیوں نہ کی جائے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے, ہے رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبہ معظما کی کیا برکات ہیں انشاء اللہ از وجل ہم اپنے سلسلے میں علامہ مولانا مفتی محمد شفیق اتاری مدنی کو مرحبہ کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ مفتی صاحب سے سوال کریں گے کہ مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ کعبہ مشرفہ کب سے ہے اور اس کی تعمیر کب کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ معظمہ کب سے بنایا گیا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اننا اول بی <بِبَكَّة> <الْعَالَمِين> سب سے پہلے پہلا گھر جو عبادت کے لیے لوگوں کے لیے بنایا گیا زمین میں وہ کون سا ہے وہ فرمایا کہ وہ مکہ ہے یعنی کعبہ مشرفہ ہے مبارکن برکت والا ہے ادلعالمین سارے جہانوں کے لیے رہنما ہے ہدایت گئے اس میں سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ امن دخل ہو کانا اور جو اس میں حرم کعبہ میں داخل ہوا امن والا ہو گیا ولی اللہ علنا سج منیستی اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا وہ فرض ہے لازم ہے جو اس کی طرف پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو استحاط رکھتا ہو امن کافر فعین اللہ غنیجن انمین اور جس نے انکار کیا اللہ تبارک وطالیہ تمام عالمین سے غنی ہے بے پرواہ ہے اس آیت مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائے گی کہ پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ ہے ہی کعبہ مشرفہ <تصفيق> یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانی تو فرشتوں سے ارشاد فرمائے انی جائل فی الگ خلیفہ کہ میں زمین میں جو غیر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کیا کہا اللہ کی بارگاہ میں قال و عطاجا لفیہ میں یوپسد فی وسف قدیمہ وہ نحن و بحمد کا اے اللہ تو ان لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کریں ان کو بناتا ہے اللہ وہ خون بہائیں زمین کے اندر ہم تیری پاکی بیان کرتے تیری تسبی بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انی عالم مالا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب روایات میں بیان کیا گیا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں پر جلال فرمایا اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے اس جلال کو یا جو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کریں گے تو اس طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے عرش کا طواف کیا صحیح فرشتوں نے فرشتوں نے صحیح, صحیح اور یوں استغفار کی اور اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہے اور اللہ کو راضی کرتے رہے صحیح, صحیح تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جس طرح تم نے یہاں پر طواف کیا ہے عرش کا اور اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی استغفار کی تو اسی طرح زمین کے اندر بھی ایک گھر بناؤ کہ جب میرے بندوں سے گنا ہو جائیں تو وہ بھی آئیں اس کا طواف کرے اللہ گا تو میرے بندوں کے لیے بھی ایک گھر بناؤ تو پھر فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوئے اور بیت المور جو فرشتوں کا قبلہ ہے اور جس کا طواف جس کے بارے میں آتا ہے کہ ستر ہزار فرشتے جنہوں نے اس کو پہلے کبھی نہ دیکھا وہ آئیں یعنی ہر وقت وہ کرتے رہتے ہیں پھر نئے پھر نئے پھر نئے, پھر نئے, پھر نئے یعنی اس کا طرح جی جو ہیں جی جو آن آن اس کا مسلسل کرتے تباہی بالکل اسی سمت میں نیچے زمین پر یعنی یوں کہہ کہ کعبہ مشرفہ کی جو عمارت گئے اس کے پوری اوپر سمت تک یعنی وہ بیت المامور جو گئے وہ بالکل اس کے اوپر گئے صحیح, صحیح تو یہ زمین پر یہ کعبہ مشرفہ یہ فرشتوں نے سب سے پہلے اس کو تعمیر کیا صحیح. فرشتوں نے اس کو بنایا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اس کی جا کر جو ہے وہ تعمیر کی صحیح. اس کو پھر مزید اس کی عمارت کو یعنی وہی دیواروں کو جو ہے وہ بنایا گیا صحیح. صحیح. اب حضرت آدم علیہ السلام ان کے بعد بھی کچھ اس طرح کے سلسلے جو گئے وہ چلتے رہے لیکن تھوڑی تھوڑی تعمیرات کا سلسلہ ہوتا رہا ٹھیک حضرت نوح علیہ السلام ہم چند بڑی تعمیرات کا ذکر کریں گے صحیح. نوح علیہ السلام کے قوم پر جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب آیا اور وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی تھے وہ کشتی میں رہے صحیح. اور جو محفوظ رہے تو اس وقت اس طوفان کے وقت اس کی بنیادوں کو اس کی عمارت کو اٹھا لیا گیا تھا اور بعد میں بیان کیا کہ ڈھانپ دیا گیا تھا اس کی صحیح, صحیح. لیکن اصل وہ جگہ وہ علامتیں وہ ساری برقرار اپنی جگہ پر اور وحزبان البراہیمکان البعید ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی گھر کی اس عمارت کی اس نشانیوں کے بارے میں بتا دیا کہ کہاں پہ وہ عمارت ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے چکے پہلے ہی اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل مکے میں آپ نے ہی ان کو ٹھہرایا اور کعبہ مکہ مکرمہ کو آباد کرنے والے آپ ہیں آپ اپنی فیملی کو وہاں پہ ٹھہرایا ہے جس کا پرانے مجید فرقان حمید میں سورہ رات کے اندر تیرویں پارے میں بہت تفصیل واقعہ موجود گئے تو حضرت اسماعیل سے جب آپ ملنے کے لیے آئے پہلے آئے پھر آئے پھر آئے تیسری مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ اب کعبہ کو تعمیر کرو صحیح. اب کعبے کو پھر انہوں نے تعمیر کیا اور اس کا پہلے سپارے میں پورا جو ہے وہ بیان کیا گیا ویز یارف ابراہیم القبا و اسماعیل رب نا تقبل تسمیم تو اس میں انہوں نے پورا اس کو تعمیر فرمایا حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کعبہ کو تعمیر کرنے کا آپ میرے ساتھ شریک ہو میرے ساتھ معاون بن جاؤ صحیح. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تعمیر کرنے کے بعد آپ نے دعا جو مانگی تو نبی کریم علیہ السلام نشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے مانگی, مانگی رب نا بب آخصی امر رسول امین خم یت العلیم آیاتکلم کتابہ وحکمہ کہ اللہ ان میں اپنا رسول محبوض فرما کہ تیری آیات کو جن میں تلاوت کریں اور ان کو حکمت سکھائیں ان, کو ان, کی ان کا تزکیہ نفس کریں ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کریں وہ آپ علیہ السلاۃ والسلام کے حق میں یہ دعا تھی کہ آپ مکہ مکرمہ کے اندر مبوس ہوئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کر لیا تو اس کے بعد آپ کو اللہ سبارک وطالیہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ لوگوں میں اعلان کرو اور لوگوں کو حج کی طرف بلاؤ اس گھر کا طواف کرنے اس گھر کا حج کرنے کی طرف لوگوں کو بلاؤ تو آپ علی السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ میری آواز جو ہے وہ کہاں تک پہنچ سکتی ہے لیکن یہی فرمایا گیا کہ آواز بولنا آپ کا کام ہے یہ پہنچانا ہمارا کام ہے اس کو پہنچانا وہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے आने, تو جبلے ابو کوبیس جی یہ پہاڑ بہت بڑا وہ پہاڑ ہیلا پہاڑ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جاتا ہے اور یہ وہی پہاڑ ہے جس پر کھڑے رہ کر نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام چاند کے بعد جی ہاں تو یہ اس پہاڑ پر گئے اور ایسی بلندی سے وہ آواز بلند مقام پر کھڑے ہو کر بڑی اونچی آواز سے اور اللہ نے اس آواز کو اتنی دور دور تک اللہ یعنی اللہ یہاں تک کے بیان کیا گیا کہ کوئی نہ کوئی رتب نہ کوئی یابس نہ تر چیز نہ خشک چیز ایسی کہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچی تو ان حب چیزوں حب نے حب بھی لبئی اللہ اللہ کلّئی کہا اللہ حب حب حب اور جو انسان ابھی باپوں کی پشتوں میں ہیں یعنی اس وقت بھی جس نے حب حب حب ان کی ندا پر لبئی کلبئی کہ دیا صدا کر دی جس نے ایک مرتبہ کہا رب کعبہ اس کو ایک بار اللہ کی جو ہے وہ سادت جس نے بار بار کہا جتنی بار کہا یعنی جتنی بار اس نے لبئی کہا اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ اس کو حد کی سادھائی تو اللہ. یہ ان کی صدا پر عالم یہ نہیں کہا گیا کہ پشتوں کے اندر بھی جو تھے اپنے باپوں کی تو انہوں نے بھی لبئی کہا اور یہ صدا جو ہے وہ بلند کی تو ابراہیم علیہ السلام پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبوس ہونے سے پہلے ہی بھی اس کی تعمیر کا سلسلہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس وقت بھی قریش نے اس کی تعمیر کا سلسلہ کیا آج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بھی اور آپ اس تعمیر میں شریک بھی ہوئے تھے باقاعدہ جو اس وقت تعمیر کی, دی قریش کی صحیح تھی صحیح اپ اس میں شریک بھی ہوئے تھے اور خود آپ پتھر اٹھا کے بھی لاتے تھے صحیح اور, صحیح اور اس تعمیر میں بھی آپ نے شرکت کی اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد زہری پردہ فرمانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تعمیر کیا تھا اور پھر حجاج بن یوسف صحیح صحیح اس بادشاہ نے کعبے کو دوبارہ جو ہے وہ شہید کر کے پھر اس کو اثر نو تعمیر اصسر نو تعمیر کیا تو جب یہ اثر نو تعمیر ہوا تو اب علماء لکھتے ہیں کہ اب تعمیر وہی چلتی آ رہی گئی یعنی اس کے اندر کچھ یہ کہنے کے کچھ تعمیراتی معاملات تبدیل ہوئے کچھ آگے جو بھی ہوتا رہا لیکن جو وہ نقشے تھے جو وہ بار تھی اسی پر جو آگے سلسلے ہوتے رہے اور آج تک وہ تعمیر جو ہے وہ باقی ہے تو یعنی یوں دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ یعنی اللہ تبارک کو تعالی شاہ فرمایا پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے برکت والا ہے جس میں عالمین کے لیے ہدایت گئے وہ عالمین کے لیے رہنما گئے وہ گھر اور یہی سے کیوں کہ چونکہ توحید کا درس یہاں سے اور رسالت کا رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہاں سے عام ہوا آج بھی دنیا بھر کے لوگ جو ہیں اتنے مشتاق ہوتے ہیں حدیث بات میں یہ روایت میں بیان کی گئی نا کہ کعبہ نے شکایت کی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کہ میرے دل پاس آنے والے کم ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یعنی یہ ہوا کہ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو خوشوخو کے ساتھ سجدے کرنے والے ہوں گے اور وہ ایسے مشتاق ہوں گے کعبے کی طرف جس طریقے سے کبوتری جو ہے وہ اپنے, اپنے انڈوں کی, کی طرف مشتاق ہو جاتی تو وہ بھی اس طرح مشتاق ہو جائیں گے اور آج دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ اللہ لوگوں کے دل شہر کی طرف پھیر دے آج دنیا کے اندر آدمی کہاں کہاں مسلمان بستے ہیں الحمد اور اس شہر کی اتنی عزت اور حرمت اور احترام اور اس شہر کے ساتھ ایسا لگاؤ ہے اور دا کیوں دا نہ ہو اس شہر کے ساتھ لگاؤ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کعبے سے اتنا پیار تھا اور نبی کریم علیہ السلام کہ ہجرت بھی فرمائی اور اس وقت بھی آپ کے کلمات یہی تھے کہ اگر میری قوم کے لوگ میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتے تو اے کعبہ میں تجھے چھوڑ کے نہ جاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا بھی رہے تھے تو بھی کعبے کے ساتھ ایسا لگاؤ اور یہ پیار کا اظہار آپ فرماتے ہوئے آپ نے وہاں سے جو ہے وہ ہجرت کی سبحان ہے اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ بڑے خوبصورت انداز سے مفتی محمد شفیق اطاری صاحب ہمیں مدنی پھول اتاف فرما رہے ہیں شاعر کہتا ہے نہ تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا کا عمر, مولا. مولا. مولا. تا عمر مولا. کر دے آنا مقدر واح. اللہ اکبر مولا. اللہ اکبر مولا. اچھا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں جہاں بھی مسجدیں ہوتی ہے اسے بھی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے لیکن کعبۂ معذمہ کو بیت اللہ یعنی وہ اسے بھی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے اور اسے کیوں کہا جاتا ہے بیت اللہ <تصحب> دیکھیں تمام قرآن مجید فرقان خمید نے تو جگہ جگہ یہ بات ارشاد کہ جو کوئی زمینوں میں جو کوئی اسمانوں میں سب اللہ کے لیے ساری چیزیں ہی ہر اللہ, چیز کی اللہ کی ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا وہ بھی اللہ کا ہی ہے صحیح صحیح اننا للہ ہی و ان راجون جو کچھ ہمارا ہے جو ہماری ملکیت میں وہ بھی اللہ کے لیے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے لیکن مسجد کو بطور خاص بیت اللہ کہا جاتا ہے کہ اس کو آدمی اور لوگ اپنی بطور خاص ملکیت اور اپنے ذاتی ایسے تصرفات جو گھروں کے تصرفات ہوتے ہیں صحیح. اس سے خارج کر کے اس کو وقف فی سبیر اللہ اور اللہ کے لیے اس کو وقف کر دیتے ہیں صحیح. تاکہ لوگ بطور خاص اس کے اندر عبادت ہو جانا صحیح. ہے تو اس لیے ان کو بیت اللہ کہا جاتا ہے صحیح. اور ب... بطور خاص کعبۂ مشرفہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے صحیح. اور مسجد حرام کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا جاتا ہے سارے گھر اللہ گھر گئے اور ساری مساجد بیت اللہ گئے ہم لیکن ہم یہاں اس لیے کہ یہاں کعبہ ہے صحیح اور یہ کعبہ قبلہ ہے وا, وا, دیکھ وا, دیکھ تو بطور خاص اس گھر کو جو کہا گیا ہے اور قبلہ حالانکہ بیت المقدس بھی قبلہ ہم رہا ہم ہے صحیح لیکن حج جو ہے وہ صرف کعبہ مشرفہ کا یہی فرض ہم ہم یعنی حج یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بطور خاص چونکہ یہ نسبتیں اور یہ تعلق ہے اس لیے بطور خاص ان کو بیت اللہ کہا جاتا ہے صحیح اچھا صاحب یہ بھی رہنمائی عطا فرمائیں کہ ہر مسجد کا ادب و احترام یہ مسلمان پر لازم ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے اور مسجد میں داخل ہوتے وقت سنت اعتکاف کی نیت کی جاتی ہے یہ شرعی مسئلہ بھی میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہم مسجد میں کھانا پینا سونا سہری افطار وغیرہ اس کی اجازت نہیں ہوتی اور آ, بغیر اعتکاف کی نیت سے اگر کیا تو بندہ گناہگار ہوگا تو کیا بیت اللہ کابت اللہ شریف کی مسجد, مسجد حرام نے بھی بغیر اعتکاف کے اگر زمزم کا پانی پی لیا تو کیا اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی یا وہاں پر کیا سلسلہ ہوگا دیکھیں شرحی طور پر مسئلہ تو یہی ہے کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں صحیح وہ کھانے پینے یا سونے کی جگہیں نہیں ہیں ٹھیک مگر اعتقاف کے ساتھ یہ اجازت اور رخصت مل جاتی ہے کہ آدمی عبادت کے لیے جائے اور ضمن اگر کچھ کھانے کی ضرورت ہے یا کچھ پانی پینا ہے صحیح تو وہ ضمن اس کی اجازت ہو جاتی ہے اور وہ پھر گناگار نہیں ہوتا صحیح لیکن اگر اعتکاف کی نیت کیے بغیر کوئی پیتا ہے اگرچہ تبر کا ہی پانی پی رہے ہو تو اگرچہ وہ آب زمزم ہی کیوں نہ پی رہا ہو اس کے لیے احتکاف کے بغیر پینا یہ جائزے نہیں ہے صح ہمارے ہاں مساجد کے اندر بھی درود پاک کی محافل سجائی جاتی جی ہیں جی بعض جگہوں پر دروج کا کیا ہوا پانی پیا جاتا ہے صحیح تو ایسی چیز کو آدمی برکت سمجھ کر پیتا ہے پھر بھی پینا تو ہے یہ صحیح اسی طرح کھانے کی چیزیں تو کھانا تو ہے یہ صحیح تو جو بھی چیز کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں تو اس کے لیے اعتقاف کی نیت ہو صحیح اور بطور خاص امیر علیہس محمد برکات منالی کو کتنی مرتبہ یعنی یوں کہ آپ کا کوئی مدنی مذاکرہ اور بیان ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ اس مسئلے کو بیان نہ کر بلکہ یعنی دعوت اسلامی والوں کی تربیت اسی طریقے سے کی اور ہمارا سنت و برا اجتماع کا بیان ہی اس کے ہی ہی اسی اشارہ اور یہ مسئلہ بھی اتنی مرتبہ ذہن نشین کرایا جاتا ہے کیوں وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ آدمی کی توجہ نہیں رہتی ٹھیک ہے آپ نہیں کوئی مشکل کام تو نہیں ہے آپ کو کلمات یاد نہیں ہیں آپ دل ہی دل میں نیت کر لیجئے اپنی مادری زبان میں نیت کر لیجئے میں احتکاب کی نیت کے ساتھ ہوں ٹھیک عربی میں پڑھنے کی حادثات عربی میں بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نوی تو سنت الحتکاب کے کنیمات ادا کریں اگر آپ ادا کر سکتے ہیں اسی کو پڑھیے نہیں آتے یا ادائیگی میں مشکل ہے آپ اپنی زبان کے اندر ہی کہیں کہ میں اتکاف کی نیت کرتا ہوں میں احتکاف کے ساتھ ہوں اب اس میں کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے اعتقاف میں تو برکت ہی برکت ہے کہ آپ احتکاف کی نیت کریں مسجد کے اندر گھڑی گھڑی لمحہ لمحہ آپ کا ثواب کے اندر اور یقین اس ضمن اگر آپ کوئی چیز کھاتے ہیں کوئی چیز پی لیتے ہیں تو صورت میں آپ گناہ سے بچیں گے یا یہ بات بھی یاد رہے کہ گناہ عام جگہ پر گناہ گنا ہے صحیح اور گناہ تو ہر جگہ ہی گنا ہے اور اس سے بچنا ہی ہے صحیح لیکن ہر میں کعبہ میں اگر کوئی گنا کرتا تو, تو ان چیزوں کا بڑی احتیاط بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ حج کے بعد لوگوں کو سرکاری طور پر افیشلی طور پر یہ اعلان فرمایا کرتے تھے صحیح صحیح کہ اہل یمن یمن چلے جاؤ اور شام والے شام چلے جاؤ اور عراق والے عراق چلے جاؤ اور کہا کہ اب جو ہے وہ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں رک کر ہیبت کی کی میں कعب... کوئی کمی نہ آ اس کے ادب اور احترام میں کوئی تمہارے اندر کمی نہ آ تو حج کے فریضے کے بعد پھر آپ لوگوں کو اس طریقے سے تلقین فرمایا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ و کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اور جگہوں پر ستر غلطیاں وہ بھی مجھے گوارا ہیں لیکن کعبہ میں کعبہ یہاں ایک غلطی بھی گوارا اللہ نہیں ہے اللہ اس لیے آپ طائف میں چلے جایا کرتے تھے اللہ اور وہاں رہائش رکھا کرتے تھے تو یہ اس چیز کا بہت بڑا خیال رکھنا احترام آداب کی جو آپ نے بات کی واقعی بہت بڑی بات ابن ماد کی گدی سے پاکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لات حاضی العمت کہ میری امت جو ہے وہ بھلائی اور خیر پر رہے گی کب تک ماں از موہ حل خرمت حق کا تعظیم جب تک اس شہر میں کعبہ کی تعظیم کما حق کرتے رہیں گے اس وقت تک میری امت خیر پر رہے گی اور اشاعت فرمائے فعید درج یا ازاری کا اور جب وہ اس کا حق ضائع کریں گے ہلاک ہو جائیں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے کتنی زیادہ مطلب تنبیہ کی دی گئی بہت زیادہ تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ جگہ دیکھیں ایک عام جگہ اگر ہم آپ ذرا غور کریں کہ ہم کسی ایسے مقام پہ جاتے ہیں اگر دنیا داروں میں کسی بادشاہ کے کوئی وزیر ہے کوئی وزیر اعظم ہے کوئی اور بڑی کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو آدمی بڑا محتاط ہوتا ہے کسی بڑے گھر سے اس کو دعوت آ جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی جتنی تربیت کرے گا نا سب تیاری کرے بہت گا تیاری تیاری جیز تیاری جیز کا بڑا استعمال کرے گا ہر چیز کو مینج کرے گا ہر ہاں چیز کو پہلے سے پلان کرے گا کہ کس طریقے سے کرنا ہے کیا کرنا کیسے کرنا ہے کیسے نہیں اچھا پھر ایسے کوئی آفیسر ہوں آگے ٹھیک ہے یہ ان کا ملازم ہے اس کا خیال اور زیادہ بڑھ جاتا ہے صحیح, صحیح آدمی کہیں جاتا ہے ان کے آفس میں جاتا ہوا گھبراتا ہے اپنے موبائل کو تین تین بار دیکھتے ہوں کہ سائلنٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس میں کوئی اور پروبلم نہ آ کوئی آواز نہ آ جائے کوئی وہاں اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے تو یہ تو دنیا دنیا کے معاملات یہ دنیاوی آفیسر ہیں یہاں اگر کچھ نہ کچھ اگر غلطی ہو گئی اور اگر آفیسر نے اس کا کوئی ایسا بدلہ لیتے ہوئے انتقام لیتے ہوئے اس کو نوکری سے نکالے گا اور اس کو کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے یا ڈانٹ دے گا سختی کر لے گا تو اللہ کے گھر میں حاضر ہونا اور وہ گھر یعنی آدمی تصور باندھے ساری دنیا جس گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہی ہے جس کعب مشرفہ کیبلا کی طرف جو ہے منہ کر کے رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں آپ اپنی قسمت پر رش کریں کہ اللہ آپ اللہ اس جگہ پہ, پہ پہنچ گئے سبحان اللہ سبحان اس کعبہ کو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کہ اللہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کعبہ معظمہ پر ایک سو بیس رحمتیں ایسی نازل ہوتی ہیں اللہ جس اللہ ہوتی میں ساٹھ رحمتیں طباع کرنے والوں کو ملتی ہیں چالیس کعبہ کے پاس نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں اور بیس رحمتیں اس آدمی کو ملتی ہیں جو صرف کابے کو دیکھ رہا ہے سبحان اللہ، سبحان، دیوں دیوں خلاص خلاص آن, جی ہاں یعنی کئی چیزوں کے لیے کابے کو دیکھنا بھی عبادت ہے یہ عام حالت میں گو مسجد حرامشی میں ویسے بیٹھا ہو اور یہ کعبے کو دیکھ رہا ہے اس کو اس دیکھنے پر بھی ثواب ہے کئی چیزیں جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے قرآن مجید کو آدمی دیکھتا ہے عبادت ثواب ہے عالم کے چہرے کو حسن نیت کے ساتھ دیکھتا ہے عبادت ثواب ہے اپنے والدین کے ساتھ بڑی محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے ثواب ہے یہ بھی کام اور خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی اب کعبہ معظمہ کے پاس حاضر ہو Allah. اور وہ کعبے کو دیکھ رہے ہوں ذرا اپنی قسمت پر یوں رشک آنا چاہیے Allah. کہ मولانا, ہم کسی جگہ پہ بھی ہو ہم نماز پڑھنے کے لیے تو ہمارا ایک تعین قبلہ کس طرح کعبہ کس طرف ہے Allah. اور آج میری خوشیوں کی معراج کے کعبہ میرے سامنے Allah. ہے Allah. اور میں اس کے بالکل سامنے حاضر ہوں تو Allah. یہاں پھر آداب کے Allah. تقاضے بھی بہت زیادہ Allah. برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خاصا فرماتے ہیں نا جی حضور کعبہ حاضر ہیں حرم کی سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یا وری پر ہے نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے مگر ان کا کرم ذرہ نواز و بندہ پرور ہے خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر باہ تو یہاں باہ تو یہ تو وہ در ہے کہ یہاں پر آپ اپنی فریاد کریں ستر ہزار فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں اچھا مطلب یہ مشاہدہ ہے کہ بندہ یہاں پر بڑی تمنا کرتا ہے بڑی چاہت کے ساتھ یہ کعبۂ مشرفہ کی زیارت کے لیے یہاں سے اہتمام کرتا ہے بڑا ایکسپنس کر کے خرچہ کر کے اپنا وقت دے کر یہ وہاں پر پہنچتا ہے اچھا جب وہاں پر پہنچتا ہے تو ابھی دیکھا یہ گیا ہے کہ رمضان المبارک نے وہاں پر حاضری کا موقع ملا تھا جی تو اس وقت متاف جو ہے وہ بڑا کر دیا گیا جو طواف کرنے کی جگہ ہے وہ اچھی خاصی بڑی کر دی گئی رات کے اوقات میں یا اس وقت جس وقت دھوپ نہیں ہوتی اسپیشلی فیملیز آ کر وہاں پر بیٹھ جایا کرتی ہے اور ان کے ساتھ بچے بھی ہوا کرتے ہیں اچھا اب جو فیملیز آتی ہیں ان کا قبضرہ جو ہوتا ہے وہ دنیاوی تبصرہ ہوتا ہے حالانکہ ہر کعبہ میں بیٹھے ہیں کابر اللہ شریف آپ کے سامنے ہیں اچھا سوال کیا ہوگا آپ نے کتنے کا پیکج لیا آپ کا ہوٹل کون سا ہے کہاں پر ہے کتنے کا لیا اچھا بچے ہیں تو انہوں نے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے چیئر وہاں پر رکھی ہوئی ہوتی ہیں چیئرس کو لے کر اس کو اسکوٹر بنا کر کبھی یہاں سے وہاں دوڑ رہے ہیں کبھی وہاں سے یہاں دوڑ رہے ہیں حالانکہ بہت سارے لوگ نماز، نمازی نماز ادا کر رہے ہیں تلاوت قرآن کرنے والے تلاوت قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ایک عجیب سا سما ہوتا ہے ایسی فیملیز کو یا ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو جو آپ منظر بیان کر رہے ہیں جس طریقے سے اور ہے ایسا ہی ہے یہ اگر صحیح پوچھا جائے نا یہ انداز یہ مسجد کے اندر بیٹھنے کے نہیں بلکہ ला یہ ला پارک کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے عمومی طور پہ آدمی کہیں پکنک کے لیے جا رہا ہو تو یہ اس طرح کے معاملات وہاں ہوتے ہیں اس طرح نہ کہ یہ کہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہو کعبہ کے سامنے ہو اور یہ انداز ہو لیکن بچوں کے ساتھ حالانکہ عدیص باغ میں کیا ارشا پاگلوں سے بچوں سے شور و غل سے خرید و فروخت سے یہ مسجدوں کو بچاؤ کسی کو دیکھو کہ مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو اس کو کہو کہ اللہ تمہیں نفع نہ دے اس کے اندر جو تم, تم مسجد دا دا. کے اندر یہ خرید و فروخت کر رہے ہو ڈیل کر رہے ہو یہ حالت تو عام طور پہ بھی مسجدوں کے اندر رکھیں. لوگ کاروباری موجود ہوتے ہیں مسجد میں موبائل فون جیب میں ہیں ابھی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے جو بھی ادھر فون آیا ہاں بھی کیا جی جی ہاں اتنے کے ہاں ٹھیک ہے اتنے کیوںکہ کر دو اتنے میں یہ کر دو مسجد میں بیٹھا مسجد میں بیٹھے وہ نماز پڑھنے آئے ہوئے نماز کے انتظار اللہ کے اس کو بطور خاص روایت میں کیا گیا کہ اللہ اس کی تجارت میں برکت نہ دے اللہ تو یہ ہر مسجد Allah. کے لیے. یعنی صرف مسجد الحرام شریف کے لیے یہ بات نہیں یاد کر رہا ہوں ہر مسجد کے لیے ہر مسجد کا یاد یہ ادب اور یہ حکم کی شادی کہ وہ اس کی تجارت میں نفع نہ ہو جو مسجد کے اندر تو مسجدوں کو ان چیزوں سے نجات سے مسجدوں کو بچانا نجاست لے کے نہ جانا مسجد کو تجارت کی جگہ نہ بنا لینا مسجد کے اندر شور و غل کرنا ان سب چیزوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی دو کو دیکھا وہ مسجد میں جو ہیں وہ اونچی آواز سے اس طریقے سے آس میں جھگڑ رہے ہیں بات کر رہے ہیں اپنے کنکری پھینکے ان کو بلایا اور تم کہاں سے آئے ہو تو انہوں نے بتایا یہاں سے کہا کہ اگر تم مدینے سے ہوتے نا تمہیں سزا دیتا کیونکہ مدینے کے لوگ تو واقف ہیں یہاں کی تعلیم عام ہو چکی ہے کہ مسجد کے آداب کیا احترام کیا ہے اور تم یہاں تمہارا یہاں پہ عالم یہ ہے اور آپس میں باتیں یوں کر رہے ہو تو یہ خیال واقعی رکھنا بہت بہت اہم ہے بہت ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی جائے تو اس ذوق کے لیے کیونکہ یہ عبادت کی جگہیں ہیں کہیں थी? ایسا نہ ہو سارا سفر برباد بر بر بر بیکار ہو جائے یعنی جا. عبادت کی جگہ ہیں اور وہاں اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہو کر آدمی اپنے گناہوں سے معافی مانگے توبہ استغفار کی طرف رہے ذہن نصیب طواف آدمی کرتا رہے نفلی طور پر طواف بجا है لاتا है رہے है है سجدے کرتا رہے تلاوت کرتا رہے اس طرح کے معاملات میں رہے نہ کہ یہ کہ ہم وہاں جائیں گے ہم بیٹھے رہیں گے لوگوں سے لوگوں کو دیکھتے رہیں گے اچھا کچھ دوسروں کو دیکھ کر دوسروں کی غلطیوں کو کسی نے احرام یوں باندھا ہوا ہے کسی نے یوں باندھا ہوا ہے آپ بھی دیکھو اس کو آپ بھی دیکھو اس کو آپ بھی دیکھو اس, اس طریقے سے تو وہ ایک عجیب سا معاملہ شروع ہو جائے تو یہ بالکل انداز غلطیں ہیں اور شیطان ایسے موقع پر لوگوں کی نیکیاں ضائع کرواتا ہے نہ صرف کیونکہ شیطان تو دشمن ہے نہ صرف نیکیاں ضائع کراتا ہے بلکہ ان کے نامہ امال میں گناہوں کا اضافہ جو ہے وہ کرواتا گیا شیتان ان کا اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کی نیکیاں بھی ضائع کرواتا ہے اور گنا ان کے رہتا بڑھواتا رہتا ہے تو یہ اس طریقے سے ان باتوں سے بالکل گریز کریں مسجد کے اندر شور و گل نہ ہو مسجد کے اندر کوئی ایسے معاملات یہ عام مساجد کے حکم بیان کیے گئے مسجد کو راستہ تک نہ بنا یہ حکم بیان کیا گیا اللہ اللہ اللہ. تو اب جو مسجد میں بیٹھ کر مسجد حرام میں بیٹھ کر اتنے حالانکہ عام طور پہ یہ جوتے ہیں اس کے لیے بھی کہا اگر مسجد میں لے جانے کے نا اس کی گرد اچھی طرح جھاڑ لو हाँ. یعنی کوئی غلازت کوئی یہ, یہ حقوق ہیں مسجدوں کے حقوق ہیں है, है. تو مسجد حرام کا اور در وہاں آدمی کھا رہا ہوں اور بنیا پھینک دے جو شاپر ہے وہ پھینک دیا جو چیز جہاں وہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے ٹھیک ہے وہاں خادم کام کرنے والے بہت ہیں وہاں صفائی کرنے والے بہت ہیں لیکن ہمارا اپنا کیا حکم میرا کیا انسٹیٹیوٹ ہے میں کس طریقے سے ادبہ کر رہا ہوں میں حرم میں آ تو گیا میں اپنے مقدر پر رش کرنے کے بجائے میں اس در پر آ گیا کہ جس کے لیے کروڑوں لوگ اس بات کے مشتاق ہے کہ کاش اس بات کا وہ اپنے اندر جذبہ رکھتے ہیں کہ کاش ہمیں یہ سعادت حاصل ہو جائے ذرا غور کرو کہ اگر آپ ہرام کعبہ کے اندر بیٹھے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر کتنا بڑا انعام ہے کتنا بڑا کرم ہے کتنا بڑا فضل ہے کہ ایک کروڑوں کی آبادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ اس نے اپنے گھر کا آپ کو دیدار نصیب کیا ہے اس کے گھر کی تواف کرنے کی سعادت آپ کو عطا فرمائی ہے تو ہمیں تو اپنے مقدر پر ہمیں اپنی قسمت پر رش کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی اچھا مختصر ایک اور مسئلہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے نجازت کی بات کی چھوٹے بچوں کو یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت سارے بہت سارے چھوٹے بچوں کو لایا جاتا ہے کہ جو پیمپرز میں ہوتے ہیں اب اس کا کیا حکم ہوگا اور اس کو کس طریقے سے دیکھیں مسجد کے اندر ایسے بچوں کو لانا جس سے نجاست کا زنہ غالب یہ تو یہ مکرو ہے تعریمین ٹھیک ہے تو اور اس اعتبار سے یعنی ایسے بچوں سے بھی مسجد کو بچانا ہے اور یہ نہیں کرنا کہ یہ پیمپر پہنا ہوا ہے اس حالت میں اندر لے کر اس کو چلا جائیں تو مسجد کے اندر نجاست کو داخل کرنا یہ بھی ممنوع ہے نجاست ہوئی اس طرح لے کے بیٹھے رہنا یہ بھی اس کی بھی اجازت ہے نہیں ہے تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہوگا آپ اتنے چھوٹے بچے ہوں گے ظاہر ہے وہ کئیوں کی نماز خراب کئیوں شور و گل تو آپس میں کریں گے اتنا سمجھے ہوئے تو ہوں گے نہیں تو ان سب سے مسجدوں کو یہ بچا کے رکھنا یہ لازم ہے یہ عام مسجدوں کا بھی حکم ہے اور مسجد حرام شریف میں بطور خاص ان کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے آپ ذرا یہ غور کریں جس مسجد میں نیکیوں کا ثواب اتنا یعنی یہاں سے آدمی جاتے ہیں کئیوں کا دیکھا کہ وہاں پہ وہ ہر نماز کے بعد نا کوئی نماز کے بعد آئے یا کھانے میں تو اپنی لسٹ نکال لیتے ہیں اتنا سامان ہو گیا اتنا اتنا رہتا ہے تو جی ہاں اتنا ہو گیا اتنا بیلنس موجود ہے اتنا یہ موجود ہے اللہ کے نیک بندے تو خود بیان میں بھی ایک دو مرتبہ میں نے اظہار کیا جو ہمارے ساتھ ساتھی تھے تو ان سے یہی کہا کہ آپ میں کوئی ایسی لسٹ بھی بنا کے آیا کہ مجھے اتنے طواف کرنے تھے اتنے ہو گئے اتنے نہیں ہو گئے اللہ کے پچاس طواف کریں الگ فضیلتیں کتنی وہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید اتنے دن وہاں پہ قیام ہوتا ہے لیکن ایک قرآن نہیں پڑھ پاتے مولانا حسن رضا صاحب فرماتے ہیں تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر طواف خان آئے کعبہ کا عجب دلچسپ منظر ہے جو ہے بت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ کہ یہ گھر رحمان کا گھر ہے مصحف یہ بھی رہنمائی عطا فرما دے کہ جب ایک مسلمان کو کعبہ معذمہ میں پہنچ جانے کی سعادت حاصل ہو گئی اور طواف کرنے کی سعادت حاصل ہو گئی تو اب طواف کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے کس طریقے سے حیر میں کعبہ کے گرد گھومنا اور اس کا طواف کرنا چاہیے دیکھیے طواف میں ایک بات یہاں میں عز کرتا ہوں حضرت حضرت بہب رضی اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں احیاء میں امام غزالی علیہ رحمٰ نے اس کو ذکر فرمایا کہ وہ کہتے ہیں میں نے کعبہ سے یہ شکوہ اور شکایت سنی جو اللہ کی بارگاہ میں کعبہ کر رہا ہے اور وہ کیا شکوہ کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیری بارگاہ میں اللہ میں فریاد کرتا ہوں اے جبریل تیرے حضور بھی شکایت کرتا ہوں یہ طواف کرنے والے مجھ پر ستم ڈھاتے ہیں طواف کے دوران دلوں میں بیکار اور نامناسب باتیں سوچتے رہتے ہیں اے اے اگر وہ سرکس سے بعد نہ آئے تو میں اتنی زور سے کانپوں گا کہ ہر پتھر اڑ جائے گا اللہ اور اللہ اسی اللہ پہاڑ پر چلا جائے گا جہاں سے لیا گیا تھا اللہ اللہ یعنی کعبہ مشرفہ کو بھی اس چیز سے ازیت اور تکلیف پہنچتی ہے کہ آدمی کعبے کے ارد گرد ہے لیکن ذہن اس کا وہاں نہیں ہے اس کا دل وہاں نہیں ہے وہاں حاضر نہیں ہے ایک بزرگ نے بہت پیاری بات کہی کہ کعبے سے دور رہنا کعبے سے دور رہے جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر روحانی طور پر وہ کعبے سے قریب ہو یہ اس قرب سے بہتر ہے کہ جسمانی طور پر کعبے کے پاس ہو اور روحانی اور ذہنی طور پہ دور ہو دنیا کی طرف ہو اللہ یعنی اللہ آدمی اللہ وہاں رہتا ہوا بھی طواف کرتے ہوئے کئی اب طواف عبادت ہیں ٹھیک ہے طواف ایسی عبادت ہے جس میں اگر آپ اچھی بات کرتے ہیں خیر کی کلام کرتے ہیں بات کرتے حالانکہ تواف کو نماز کی طرح کہا گیا لیکن گفتگو کی اس میں اجازت دی گئی لیکن خیر کی گفتگو ہو اچھائی والی کوئی گفتگو ہو کسی کو نیکی کی دعوت اگر آدمی دے رہا ہے کوئی سنت بتا رہا ہے کوئی دعا بتا رہا ہے کوئی مسئلہ بتا رہا ہے یہ ایک جدا بات ہے لیکن وہاں پر بالکل اینے کا کے پاس متاف کے اندر طواف کرتے ہوئے آدمی دنیا کی باتیں کر رہا ہوں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں حالانکہ وہاں رکن رکن کی دعائیں یہاں پڑھیں یہاں سے اگر آدمی نہیں پڑھ پا رہا وہ دعائیں اس کو نہیں آتی تو اتنا تو آتا ہے درو شریف تو آتا ہے اج تک تو آتا گئے کلمہ شریف پڑھنا تو آتا گئے آیت کل پڑھنی تو آتی گئی تو یہ جو چیزیں ہمیں آتی ہیں ہم وہی پڑھتے رہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں لاہور شریف پڑھتے رہیں یہ چیزوں کا ہم اگر رکھیں کریں کم از کم دنیا کی باتیں تو نہ کریں کم کم ہم فضول سوچوں میں تو نہ پڑ جائیں اچھا بال کا کوئی نہیں کتنے چکر کوئی نہیں ہوتا تو ایک بہت بڑا پرابلم اور ایک بہت بڑی وبا یہ بھی دیکھی گئی کہ موبائل فون ہاتھ میں ہوتا ہے جی اور وہاں سے یہ لائیو ہو رہے ہوتے ہیں جی اپنے گھر پہ یا اپنے دوستوں میں یا سوشل میڈیا پر بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں طواف کر رہا ہوں اب اب یہ عجیب سی بیماری عام ہو گئی ہے کہ طواف کرتے ہوئے بھی ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور طواف کرتے ہوئے دنیا کو دکھا رہے ہیں بس یہ عجیب سی یعنی یہ تو ایسا جز بن گیا ہے کہ جیسے کہنا ہے چھوٹنے والا وہ بات تصویریں بعض کا تو ایسی چلتی ہے نا کہ وہ سمجھانے کے لیے کسی نے بنائی ہوگی کہ اب آدمی سجدے میں بھی سیلفیاں لیتا ہے تو وہ اپنا سجدہ کرنا غریب کو صدقہ لینا کسی کوئی بھی نیکی کرنا تو وہ کہتا ہے اس کو محفوظ ہو جانا چاہیے اور وہ جو پہلے کے بزرگ کہتے ہیں نیکی کر اور دریا میں ڈال آپ فیس بک پہ ڈال آپ یعنی گویا کہ یوں ایک کلچر بن گیا انداز کہ یہ نیکی ہے اس کو فوراً جو ہے وہ سوشل کرو اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالو اس کو گروپ میں شیئر کرتے ہو تو گویا کے آدمی اچھے باز کا تحسو ہوتا ہے کہ اچانک وہ کسی ایسی جگہ پہ, پہ, پہ پہنچ گیا جہاں اس کا پہنچنا دشوار ہے ممکن اس کو نہیں نظر آ رہا مثلا کوئی بڑی محنت مشقتوں سے بالکل جو ہے وہ سامنے ملتظم پہ, پہ, پہ پہنچ گیا صحیح کہ کسی کو حتیم میں جگہ مل گئی ٹھیک ہے کسی کو غلاف کعبہ تھامنے کا موقع مل صحیح صحیح گیا اور کوئی خوش نصیب حضرت اسمد پہ حضر اسود پہ تو شاید آج پہنچنا پہنچنا بڑا مشکل ہے مشکل اور اس کی سیلفی بھی کم ہی آئے گی کیونکہ یا تو پھر یہ نہیں رہے گا یا اس کا موبائل نہیں رہے گا کچھ نہ کچھ تو ہوگا تو حضر اسود کا معاملہ تھوڑا سا یعنی اس سے اس طرح کے ابھی تک محنت نہیں دیکھی کوئی حضر اسود کو بوسا دیتے ہوئے اس کی سیلفی یا تصویر آئی ہو تو لیکن اگر کوئی دیو... کعبہ کے گلاف کو کسی نے تھام لیا دیوار کو پکڑ لیا تو اب فوراً اس کی کیا ہوگی کہ میں نے موبائل نکال کے تصویر پر ان لمحات کو میں اپنے میں حالانکہ جو ایسے موقع پر اسی جگہ پر پہنچ گیا بطور خاص پہنچ گیا تو آپ اللہ کے حضور کی اپنی لو لگائے رکھیں اللہ کے حضور کی دعائیں مانگتے رہیں اسی میں ہی فائدہ ہے اسی میں ہی برکتیں گئے اور کابت اللہ بھی ہم سے جو ہے وہ راضی ہوگا اور کافی ہماری کرے گی صاحب گڑی کا وقت یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے سلسلے کا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچ چکا بہت سارے سوالات اس وقت ابھی بھی رہ گئے مفتا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبل و منظور فرمائے ہمیں بھی اسی سال حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے